ان اللہ آمن اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ اور جن لوگوں نے ہجرت کی و اور جنہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے جہاد کیا اور کوئی ترجمہ یہ ترجمہ کیا ہے کسی نے تو آپ نہ آپ کر رہے ہیں ترجمہ یہ نہیں ہے اسٹرگلڈ وہ صحیح ترجمہ فی فیصدی لہٰ اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی کوشش کی جہاد جو ہے نا ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے تو دیکھو جتنے بھی لوگ قیامت تک ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کوشش وہ دین کی کرتے ہی رہے مستن یہ بھی کوشش تھی کہ تعلیم کو پھیلایا مثلاً یہ بھی کوشش تھی کہ انہوں نے دین کو پڑھا مثلاً یہ بھی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جہاں مسلمانوں کی پرورش تربیت تعلیم یہ چیزیں کی جا سکیں یہ بھی کوشش تھی کہ جہاد کیا یہ بھی کوشش تھی کہ صحیح اصولوں کے مطابق اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کی جتنی بھی کوششیں مفسرین کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اس لیے صرف اس کا ترجمہ اگر یہ کر لیا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یہ ایک سمت آپ دکھا رہے ہیں باقی یہاں مراد سارے اعمال ہیں جو بھی اللہ کے لیے کسی نے کیے اور پھر اس کے لیے بڑی زبردست بشارت ہے الا اک یارجون رحمت اللہ کے ایسے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی کہ اللہ ان پہ ساتھ مہربانی کرے گا اللہ ان کے ساتھ رحم کرے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور کوشش کرتے رہے اللہ کی راہ میں کام کرتے رہے تو اللہ کی رحمتیں ان پہ برسیں گی اور یہ کوششیں ہر طرح سے ہو سکتی کوئی آدمی تلوار سے کوشش کرتا ہے کوئی آدمی اسلحے سے کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور کوئی آدمی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے قلم کے ذریعے محنت کرتا ہے کوئی آدمی زبان کے ذریعے محنت کرتا ہے کوئی آدمی اپنے مال کے ذریعے محنت کرتا ہے جتنی بھی محنتیں ہیں جتنی طرح کی بھی ہمت جس نے کی ہے اسٹرگلس کرتا رہا ہے یار جنا رحمت اللہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے اللہ کی رحمت کی اسے امید رکھنی چاہیے اور یہ جو ارشاد پرمایا کہ حاضر ہوں انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کا اگر موقع تھا تو ہجرت کی جیسے کسی ملک میں اسلام پر سرے سے عمل کرنا ہی منع ہو جائے مسجدوں کو تالے لگ جائیں کوئی نماز نہ پڑھنے دے یا اور بہت سی چیزیں ہیں ایسی صورت پیش آ جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا یہ جہاں کسی انسان کو دین پہ عمل کرنا دشوار ہے اس جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا تو ہجرت اس معنی اور اگر موقع ہی نہیں ہوا تو نہ صحیح پھر وہ دوشکوں پہ عمل ہو گیا کہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہر طرح کی کوشش جو اس سے ہو سکتی تھی کہ ہجرت کا موقع ہی نہیں تھا لیکن ایمان کا موقع تو تھا اور کوشش کرنے کا جو بھی موقع اسے ملا جتنی اسٹرگل کے لیے کر سکتا تھا کسی بھی فیلڈ میں اس نے کی ہے یار جنا رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے اس کے لیے وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے اور اس سے فکہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے, ہے تو چھوٹی سی بات لیکن کتنی بڑی بات ہے دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت کی امید رکھنا مستحب ہے بہتر ہے ثواب کی بات کبھی اللہ سے نہ امید نہ اس سے ہمیشہ اچھی رحمت, رحمت کی امید رکھیں حضرت جاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری جملہ جو سنا جبکہ آپ کی وفات میں تین دن اور تین راتیں رہ گئی تھی اور میں حاضر ہوا تو آخری بات جو میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس حال میں نہ مرے کہ اللہ سے اچھی امید نہ رکھتا ہو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا مطلب یہ ہے کہ مرنا تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو یہ ہے دلیل اس کی کہ اچھی امید خدا سے رجا الایمان بین روجا والخوف ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے واللہ وفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان